بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ مسَ اللہ سیدن مولانا محمدملٰ عل سید نا مولانا محمد و بارک وسلم اللهم افتح علینہ حکمت کا بنشر علین الرحمت کا یاد الجلالب الکرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلے درس عقیدہ کے اندر ہم نے آٹھواں اور نواں عقیدہ پڑھا تھا کہ جو شخص صفات الہی کو مخلوق کہے یا صفات الہی کو حادث بتائے وہ گمراہ بدین ہے اور نواں عقیدہ پڑھا تھا جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا عالم میں سے کسی شے کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر و مرتدہ ہے دو باتیں ہم نے پڑھی ہیں کہ جو صفات الہی کو مخلوق بتائے گا یا صفات الہی کو حادث کہے گا وہ گمراہ بدین ہے اور جو جہان میں سے کسی چیز کو قدیم مانے گا یا جہان میں سے کسی چیز کے حادث ہونے میں شک کرے گا وہ کافر ہے دو فتوے ہم نے پڑھے ہیں کہ جو صفات الٰی کو مخلوق کہے یا حادث بتائے وہ گمراہ اور جو جہان میں سے کسی چیز کو قدیم کہے گا یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے گا وہ کافر ہے ادھر گمراہ ہونے کا فتویٰ اور ادھر کافر ہونے کا فتویٰ یہ فرق کیوں ہے آج کے اس سبق کے اندر ہم نے اسی کے متعلق وضاحت کرنی ہے لیکن اس مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہید کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ مسائل تین طرح کے ہیں ایک ہیں ضروریات دین ایک ہیں ضروریات مذہب اور ایک ہیں فروعات دین ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہیں وہ احکام ہیں وہ امور ہیں جو قرآن کریم سے یا احادیث متواترہ سے یا اجماع سے اس طرح ثابت ہوں کہ ان میں کسی قسم کے شبے کی گنجائش نہ ہو ان میں کسی قسم کی طویل کی گنجائش نہ ہو اور وہ مسائل عوام و خواص سب پر آیا ہوں سب پر روز روشن کی طرح آیا ہوں ایسے مسائل کو ضروریات دین کہا جاتا ہے جس طرح کہ نماز کا فرض ہونا روزے کا فرض ہونا حج کا فرض ہونا اور زکوٰۃ کا فرض ہونا زنا چوری وغیرہ کا حرام ہونا یہ مسائل دلیل قطی سے ثابت ہیں اور ایسی دلیل قطّی سے ثابت ہیں جن میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے اور پھر یہ مسائل عام خاص سب پر روز روشن کی طرح عیا ہیں عوام سے اگر پوچھا جائے نماز کے متعلق وہ بھی کہیں گے کہ نماز فرض ہے خواص سے پوچھو گے وہ بھی کہیں گے کہ نماز فرض ہے روزے کے متعلق حج کے متعلق جس کسی سے بھی پوچھو گے ہر ایک کہے گا یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارے دین کا فریضہ ہے اور کسی سے پوچھو گے زنا کے متعلق چوری کے متعلق تو ہر ایک وبانگ دوحل کہے گا زنا حرام ہے چوری حرام ہے یہ ایسے مسائل ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہیں اور اس میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے اور یہ مسائل عوام و خواص سب پر عیاں ہیں ظاہر ہیں تو لہٰذا ایسے بدی ہی مسائل کو ضروریات دین کہا جاتا ہے اور ضروریات مذہب سے مراد وہ مسائل ہیں وہ احکام ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت تو ہوں لیکن اس کے اندر تعویل کی گنجائش ہو یہ مسائل بھی دلیل قطعی سے ثابت ہوتے ہیں لیکن ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہوتے ہیں جہاں پر تعویل کی گنجائش موجود ہو اور یہ مسائل بھی عوام و خواص پر روز روشن کی طرح عیاں ہوں تو ایسے مسائل کو ضروریات مذہب کہتے ہیں یعنی یہ دلیل قطی سے ثابت ہوتے ہیں لیکن تعویل کی گنجائش ہوتی ہے اور یہ مسائل بھی جب عوام پر خواص پر سب پر ایاں ہوں گے سب پر ظاہر ہوں گے سب ان سے واقف ہوں گے یعنی ایسے مسائل ہوں گے تو پھر ان کو ضروریات مذہب کہیں گے یعنی اگر دلیل قطعی سے ثابت ہوں اور تاویل کی کوئی گنجائش نہ ہو وہ ضروری اور پھر عوام و خواص پر روز روشن کی طرح عیاں ہوں تو پھر وہ ضروریات دین بنیں گے اور اگر دلیل قطعی سے ثابت ہوں اور اس کے اندر تعویل کی گنجائش ہو یہ مسائل بھی عوام و خواص پر روز روشن کی طرح عیاں ہوں یعنی باقی چیزیں پائی جائیں گی فقط اس کے اندر تعویل کی گنجائش ہوگی تو پھر یہ ضروریات مذہب اہل سنت مسائل کہلائیں گے جس طرح کے اصال ثواب اثال ثواب قرآن پاک کی سینکڑوں آیات بینات سے ثابت ہے کہ ایک زندہ بندہ جب کسی اپنے عمل اور کسی اپنے صدقہ خیرات کا ثواب اپنے مرحوم کو پہنچانا چاہے تو یہ ثواب پہنچتا ہے یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ چند آیات بینات ایسی بھی ہیں جس طرح کہ سورہ نجم کی آیت نمبر انتالیس اللہ تعالی نے فرمایا وہ اللہ سا لنسان علامہ ساح کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ اس نے کمایا ان آیات کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو شبہ ہوا انسان کو فقط اپنے عمل کا ثواب پہنچتا ہے کسی کے عمل کا کسی کے صدقہ خیرات کا ثواب نہیں پہنچتا اس طرح کی آیات کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو شبہ ہوا ہے اب یہ مسئلہ دلیل قطعی سے ثابت ہے لیکن یہاں پر شبہ موجود ہے کچھ لوگوں کو شبہ ہوا ہے آیات کو دیکھ کر دلیل کو دیکھ کر شبہ ہوا ہے تو یہاں پر شبہ کی گنجائش موجود ہے تو لہذا ایسے مسائل کو ضروریات مذہب اہل سنت کہتے ہیں یا اسی طرح عذاب قبر اور اعمال کا وزن یہ مسائل ضروریات مذہب اہل سنت ہیں یا دوسرے طریقے کے ساتھ ضروریات مذہب اہل سنت اور ضروریات دین کی تعریف اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور علماء نے کی ہے کہ ضروریات دین وہ وسائل وہ احکام وہ امور ہیں جو شروع سے لے کر اب تک اتفاقی رہے ہوں شروع سے لے کر اب تک جو مسئلے اتفاقی ہوں کسی کا اس کے اندر اختلاف ہوا ہی نہ ہو اور عوام و خبا سب ان مسائل سے واقف ہوں جس کسی سے بھی بات چھیڑی جائے وہ کہے کہ یہ تو ہمارا دین ہے ایسے مسائل کو ضروریات دین کہتے ہیں یعنی شروع سے لے کر یہ دوسری تعریف کر رہا ہوں پہلے ضروریات دین اور ضروریات مذہب کی ایک تعریف ہو چکی اب دوسری تعریف کر رہا ہوں دوسری تعریف جو علماء نے فرمائی ہے فرمایا ضروریات دین سے مراد وہ مسائل وہ امور وہ احکام ہیں جو شروع سے لے کر اب تک اتفاقی ہوں کسی کا ان مسائل کے اندر اختلاف ہوا ہی نہ ہو اور پھر وہ عوام خواہ سب پر روزے روشن کی طرح عیاں ہوں جس کسی سے بھی بات کی جائے وہ کہے یار یہ تو ہمارا دین ہے جس طرح کے نماز کا فرض ہونا زکوات کا فرض ہونا حج کا فرض ہونا یہ مسائل ایسے ہیں کہ شروع سے لے کر آج تک کسی کا اس میں اختلاف ہوا ہی نہیں ہے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہوا کہ کسی نے کہاؤ نماز فرض ہے تو دوسرے نے کہاؤ فرض نہیں ہے زکوۃ کسی نے کہاؤ فرض ہے دوسرے نے کہاؤ نہیں ہے فرض ہے یعنی یہ اختلاف اہل اسلام کے مابین ہوا ہی نہیں ہے یہ شروع سے لے کر اب تک اتفاقی مسائل ہیں اور ہر کسی پر آیا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ نہ جانتا ہو عوام کا خواص کا بندہ نہ جانتا ہو کہ نماز فرض ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ یاد رہے کہ عوام سے مراد یہاں پر یعنی شرح پاک کے اندر جہاں کہیں بھی عوام کا اعتبار ہے تو عوام سے مراد وہ افراد ہیں جو علماء کی سنگت میں بیٹھتے ہیں علماء کی صوبت میں بیٹھ کر دین سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جہاں کہیں بھی عوام کا اعتبار کیا گیا ہے تو اس عوام کا اعتبار کیا گیا ہے وہ افراد کے دو دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے علماء کی سنگت میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے دین سے دور بھاگتے ہیں ایسے کل انعام جو ہیں ان کا ایسے مسائل میں بالکل اعتبار نہیں ہے وہ اگر شراک پاک کے مسائل سے ناواقف بھی ہوں گے تو ان کے ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ مسائل ضروریاتیں دین سے نہیں گریں گے ان کا بالکل اعتبار ہی نہیں ہے جہاں کہیں عوام کا اعتبار ہوتا ہے تو عوام سے مراد وہ افراد ہیں جو ہر وقت دین کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں علماء کی سنگت میں علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ہر وقت دین کی طلب ان کے اندر رہتی ہے ایسے افراد جو دین کو کما حقوع نہیں جانتے لیکن طلب ان کے اندر موجود ہے علماء کی صحبت میں رہ کر دین کے سیکھنے کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے ایسے افراد کو عوام کہا جاتا ہے ایسے عوام اور ایسے خواص کے جو کو کماکو جانتے ہیں ہر ایک پر یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے جس سے بھی بات کرو گے نماز کے متعلق تو وہ کہے گا کہ یہ دین کا فریض ہے زکوات کے متعلق بات کرو گے تو وہ کہے گا کہ دین کا فریض ہے آج کے متعلق کہو گے کہ وہ کہے گا کہ یار یہ تو دین کا رکن ہے تو لہذا ایسے مسائل کہ جو شروع سے لے کر آج تک اتفاقی ہوں کسی کا اس کے اندر اختلاف ہوا ہی نہ ہو ایسے مسائل کو کہتے ہیں ضروریات دین لیکن کب جب عوام و خواص سب پر عیاں ہوں روز روشن کی طرح ظاہر ہوں ایسے مسائل ایسے بدیہی مسائل کو ضروریات دین کہتے ہیں جس طرح کہ نماز کا فرض ہونا حج کا فرض ہونا وغیرہ وغیرہ اور ضروریات مذہب سے مراد وہ مسائل وہ احکام وہ امور ہیں کہ جن میں ابتدان اختلاف ہوا ہو شروع میں اختلاف ہوا ہو اور پھر اختلاف کے بعد ہر کسی نے اپنے پیشوا اپنے رہنما کا طول ایسے نقل کیا ہو کہ سمت مخالف جو تھی وہ بالکل ہی بھول گئی ہے وہ نسیم منسیہ ہو گئی ہے وہ بالکل عدم ہو گئی ہے تو لہٰذا اب جس کسی کے سامنے یہ مسئلہ چھیڑو گے تو وہ کہے گے کہ یار یہ تو ہمارا مذہب ہے یعنی ہر ایک وہ کہے گا کہ یار یہ عوام خواص جس کے سامنے بات چھیڑو گے وہ کہے گا نہ نا نانا اس میں بات نہیں سنوں گا یہ تو ہمارا مذہب ہے لہٰذا ایسے مسائل کو ضروریات مذہب کہتے جن میں شروع میں اختلاف ہوا ہو اور اس اختلاف کے بعد ہر ایک نے اپنے پیشوا کا قول اس طرح نقل کیا کہ سمت مخالف بالکل ہی بھول گئی سمت مخالف کا بالکل ہی جناب والا اس کو نسیم منسی کر دیا گیا اب جس کسی سے بات کرو عوام سے بات کرو خواص سے بات کرو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہی ہمارا مذہب ہے خبردار اس میں ہم بات نہیں سنیں گے تو ایسے مسائل کو ضروریات مذہب کہتے ہیں جس طرح کہ ابھی مثال ہم نے پیش کی ہے اسالے ثواب کے حوالہ سے اور جس طرح کے سیدنا نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان ہو کا خلیفہ بلا فصل ہونا آپ کی خلافت شروع میں اگرچہ اختلاف ہوا کہ خلیفہ مہاجروں سے ہونا چاہیے انصار سے ہونا چاہیے لیکن بعد میں جب اتفاق ہو گیا سیدنا ننا صدیق اکبر کی خلافت پر تو اب وہ جو دوسری سمت ہے وہ نسی منسی کر دی گئی اب عوام و خواص سب یہی ببانگ دوحل کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ناز کے اکبر ہیں لہٰذا ایسے مسائل کو ضروریات مذہب اہل سنت کہتے ہیں اور تیسرے قسم کے مسائل ہیں فروعات دین فروعات دین وہ احکام وہ امور وہ مسائل ہیں جو ہمیشہ اجتحادی رہے ہوں یعنی اجتحادی مسائل کوفروعات دین کہتے ہیں جس طرح کے چوتھائی سر کا مسا ہے بعض پورے سر کے مسا کو فرض کہتے ہیں بعض چوتھائی سر کے مسہ کو فرض کہتے ہیں اور بعض چند بالوں کے مساع کو فرض کہتے ہیں یہ مسئلہ اجتحادی ہے اور اسی طرح کونیوں کا دھونا فرض ہے ٹخنوں کا دھونا فرض ہے یا نہیں ہے اکثر اس کو فرض کہتے ہیں کچھ امہ اس کو فرض نہیں جانتے اس طرح کے مسائل جتنے بھی ہیں یا جمع بین السلاتین کا مسئلہ ہے کچھ علماء ہیں جو چند روایات کو مد نظر رکھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کے اندر یا کسی عذر کی بنا پر بارش وغیرہ کی عذر کی بنا پر دو نمازوں کو جمع فرمایا جمع تقدیم اور جمع تاخیر جمع تقدیم سے مراد یہ ہے کہ ظہر کی نماز عصر کی نماز کو ظہر کی نماز کے وقت کے اندر ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھا اور عشاء کی نماز کو مقدم کر کے مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھا اور جمع تاخیر کے ظہور کو عصر کے وقت میں جا کر اس کو مؤخر کر کے ظہر کو عصر کے وقت کے اندر عصر اور ظہور کو اکٹھا پڑھنا اور مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت کے اندر مغرب اور عشاء دونوں کو پڑھنا یہ ایم ثلاثہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور احادیث مبارکہ سے استدلال پکڑتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع فرمایا لیکن احناف جمع بین صلاطین کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن مواقع پر دو نمازوں کو جمع کیا ان میں احتمال ہے اس چیز کا کہ وہ جمع حقیقی نہ ہو بلکہ جمع سوری ہو ایم ثلاثہ کہتے ہیں کہ وہ جمع حقیقی ہے کہ حقیقت حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا لیکن انناف کہتے ہیں کہ اس کے اندر احتمال موجود ہے کہ دو نمازوں کا جمع کرنا وہ صورتاً جمع کرنا ہو کہ ظہر کی نماز کو اتنا مؤخر کرنا کہ ظہر کے آخر وقت میں اس کو ادا کیا جائے یہ نماز ظہر کے وقت کے اندر ہی ادا ہو رہی ہے اور پھر عصر کے نماز کو اتنا مقدم کر کے پڑھنا کہ بالکل بظاہر وہ ظہر کی نماز کے ساتھ ملی ہوئی نماز ہے لیکن وہ ہے اثر کے وقت کے اندر ظہر کی نماز ظہور کے وقت کے اندر اور عصر کی نماز عصر کے وقت کے اندر ہو لیکن ظہر کو اتنا مقدم کرنا کہ عصر کے ساتھ بالکل متصل جو وقت ہے اس وقت میں ادا کیا جائے اور عصر کو اس طرح مقدم کرنا کہ ظہر کے ساتھ جو بالکل ملا ہوا وقت ہے اس وقت میں ہو اسی طرح مغرب اور شاہ میں بھی اسی طرح تقدیم و تاخیر کرنا کہ ہر نماز اپنے وقت میں ہو لیکن پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں لے جانا اور دوسری نماز کو اس کے وقت میں لے آنا اور اس طرح دو نمازوں کو پڑھنا یہ بظاہر تو دو نمازیں جمع ہو جائیں گی لیکن یہ سورتن جمع ہے حقیقت جمع نہیں ہے بلکہ ہر نماز اپنے وقت میں ہے تو اب اہناف کہتے ہیں کہ وہ احادیث مبارکہ جن میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا بیان ہے وہ سورتن جمع ہے حقیقتن جمع نہیں ہے بل اور ایمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو جمع نمازوں کو جو جمع فرمایا ہے وہ حقیقتن جمع ہے اب روایات کو مد نظر رکھ کر یہ اختلاف ہوا اور یہ مسائل اجتہادی ہیں اجتہادی مسائل ہیں ایسے اجتہادی مسائل کو فرعات دین کہتے ہیں تو پہلے جو مسائل ہیں ضروریات دین ان کا انکار کرنے والے کو کافر و مرتد کہا جاتا ہے ضروریات دین کا انکار کرنے والے کو کافر و مرتد کہتے ہیں اور ضروریات مذہب اہل سنت کا انکار کرنے والے کو گمراہ بد دین کہتے ہیں اور فروعات دین جو ہیں یعنی اجتہادی مسائل اگر کوئی صاحب علم ہے اور اپنے علم کے ذریعے ایسے مسائل پر کلام کرتا ہے تو اس کا حق ہے وہ صاحب میدان ہے وہ کلام کر سکتا ہے مثلاً امام شافی امام مالک امام اعظم و حریفہ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی کی طرح متحدہ شان رکھنے والے ایسے حضرات ایسے مسائل میں کلام کرتے ہیں تو وہ شاہ سوار میدان ہیں وہ کلام کر سکتے ہیں اور جو عوام ہیں یا ایسے صاحب علم ہیں کہ جن کے پاس اس طرح کی طاقت تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ کسی امام کی تقلید کریں اب کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے وہ اپنے امام جس کی تقلید کر رہے ہیں اس مسئلہ میں وہ اپنے امام کا قول نقل کرتے ہیں تو وہ حق بجانے بہ وہ کر سکتے ہیں ایسے افراد کو گمراہ نہیں کہیں گے یہ فروعات دین ہے فروعات دین میں صاحب علم کلام کر سکتا ہے اور مقلد جو ہے وہ اپنے امام کا قول نقل کر سکتا ہے ہاں ایسے مسائل میں ایسا بندہ اگر کلام کرتا ہے کہ جس کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے وہ کسی امام کی تقلید کرتے ہوئی کسی امام کا قول نکل نہیں کرتا بلکہ اپنی طرف سے دلائل دیتا ہے اور اپنی طرف سے ایسے میدان کے اندر چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے تقلید کی لگام کو اتار کر تقلید کی لگام کو نکال کر وہ اپنے تین ایسے مسائل کے اندر بحث کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے افراد کو گمراہ کہیں گے اس بنا پر نہیں کہ وہ اتحادی مسائل میں کلام کیوں کر رہا ہے اس بنا پر کہ ایسے بندے کو ایسے مسائل میں کلام کرنا ہی جائز نہیں ہے جب وہ شہ سوارے میدان نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کہ کوئی بندہ گاڑی چلانا نہیں جانتا وہ گاڑی پر بیٹھتا ہے اور موٹر وے پہ گاڑی لگا دیتا ہے اور اس کو چوتھے گیئر میں لے لیتا ہے اور گاڑی کو دوڑانے لگتا ہے تو ہر آقل بندہ اس کو ٹوکے گا اس بنا پر نہیں کہ گاڑی چلانا جائز نہیں ہے اس کے لیے درست نہیں ہے اگر ڈریور ہوتا تو چلاتا رہتا یہ گاڑی بنی ہی چلانے کے لیے ہے اور یہ سڑک گاڑیاں چلانے کے لیے ہی بنائی گئی ہے لیکن یہ جو بندہ چلا رہا ہے اس کے اندر اہلیت نہیں ہے یہ اپنے آپ کو بھی ختم کرے گا گاڑی بھی توڑے گا اور کئی اوروں کی جان ہلاکت کا باعث بنے گا لہذا اس کو روکا جا رہا ہے اسی طرح دین کے مسائل کے اندر وہ بندہ یعنی فروعات دین کے اندر بھی اگر وہ بندہ کلام کر رہا ہے اماموں کی تقلید کو بھی اتارتا ہے اماموں کی تقلید کو بھی چھوڑتا ہے اور ایسے مسائل کے اندر اپنی تی کلام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو گمراہ بدین کہا جائے گا کہ وہ شہزوار میدان نہیں ہے ایسے افراد کا تو دین کے اندر کلام کرنے کا بالکل کوئی گنجائش ہے ہی نہیں بلکہ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ کسی امام کا پیروکار بن کے ان سے سیکھ سیکھ کے عمل کرتے جائیں تو لہٰذا ضروریات دین کا انکار کرنے والا کافر و مرتد اور ضروریات مذہب کا انکار کرنے والے کو گمراہ دین کہا جاتا ہے اور فروعات دین میں اگر کوئی بندہ کلام کرتا ہے صاحب علم ہے تو وہ کلام کر سکتا ہے اور اگر مقلد ہے تو کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے اپنے امام کا قول نقل کرتا ہے تو ایسے افراد کو گمراہ نہیں کہیں گے مثلا کسی جگہ پہ فقہ ہنفی رہ جائے لیکن کوئی بندہ فقہ شافی کا کوئی مسئلہ پہ عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مسئلے پر میں عامل ہوں اور اس مسئلے کے دلائل دے کر اس پہ اگر کلام کرتا ہے تو اس کو گمراہ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ اشتہادی مسائل ہے